بسم اللہ الحمد للہ الحمۃ اللہ من بسمرحمن الرحیم بسم نمبر الرحمن سو بہتر نمبر 172 172 لا تزهر الشماتة لاخيك فيرحمه الله ويبتليك حضره واسلہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تزهر الشماتۃ اظہار یظهرو معنی ہوتے اظہار کرنا ظاہر کرنا شماطت شماعت کے معنی ہوتے ہیں دشمن کی پریشانی پر خوشی کا اظہار کرنا شناعت کے معنی کیا ہے دشمن کی مصیبت پر دشمن کو مصیبت میں دیکھ کر دشمن کی پریشانی پر خوشی کا اظہار کرنا یہ ہے شماعت کے معنی اخی کا عقیقہ اخی بھائی عیرحم اللہ رحم عیرحمانحم کرنا یب ابتلا یب تلی مبتلا کرنا کسی کو کسی میں گرفتار کر دینا کسی معاملے میں الجھا دینا یہ ہے ابتلا آزمائش کو بھی کہتے ہیں مبتلا کر دینا اردو میں استعمال ہونے والا لفظ ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لاتذر شما اخی کا اپنے بھائی کی پریشانی پر خوشی کا اظہار نہ کرو لا تو مت ظاہر کر اشما تا لے تو لا ظہر شما تا لے مت ظاہر کرو اپنے بھائی کی پریشانی پر خوشی کا اظہار فیرحمہ اللہ کیوں کیسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس پر رحم فرمائے کہ فیرحمہ اللہ رحم کرے گا اللہ تعالی اس پر ویب کا اور آزمائش میں ڈال دے گا تجھے تو مت خوشی کا اظہار کرو اپنے بھائی کی پریشانی پر خیر ہم اللہ تعالی اس پر رحم فرمائیں گے ویب طریقہ اور تجھے اس میں مبتلا کر دیں گے تجھے آزمائش میں ڈھال دیں گے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کسی کی پریشانی پر خوش نہیں ہونا چاہیے کبھی بھی اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے تو عافیت والا معاملہ فرما دیں اور اس کو اس پریشانی سے اور اس مصیبت سے نجات عطا فرما دیں اور تمہیں اللہ تبارک و تعالی اس پریشانی میں مبتلا کر دیں اس لیے کبھی بھی کسی کا مزاق نہیں اڑانا چاہیے اور کسی کی پریشانی پر خوش نہیں ہونا چاہیے کسی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے اور یہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہے کہ جہاں پر لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں دوسروں کو پریشانی میں دیکھ کر اس لیے وقت کی ضرورت اور اس حدیث کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں کہ تم کبھی بھی کسی کی مصیبت پر کسی کی تکلیف پر کبھی خوشی کا اظہار نہ کرنا اس لیے کہ وہ جو ذات ہے جس نے پریشانی اس پر لائی ہوئی ہے وہ اس بات پر قادر ہے کہ اسے تو معاف کر دے اور اسے اسے نجات دے دے اور تجھے اس میں کیا کر دے گرفتار کر لے اس لیے کبھی بھی کسی کی پریشانی پر خوشی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے جی ہاں ہمارے ہاں تو ہمارے ہاں کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے معاشرے اور سوسائٹی میں جہاں کہیں بھی لوگ بستے ہیں تو بڑی دھوم دھام سے لوگوں کی پریشانیوں کا پریشانیوں پر خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے کہ اب پتہ چلے گا نا اب آیا اون پہاڑ کے نیچے وغیرہ وغیرہ الفاظ کے ذریعے سے اس کا مزاح اڑایا جاتا ہے اس لیے اسے اس اجتناب لازم ہے لاتو کا فیرحم اللہ کا لا لاتو ظہر شماۃ تل عقیق اپنے بھائی کی پریشانی پر خوشی کا اظہار نہ کرو فیب ہم اللہ اس لیے اللہ تبارک بطالع یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک بطالیہ اس بات پر قادر ہے کہ اس پر رحم فرما دیں وہ یک طریقہ اور آپ کو آزمائش میں ڈال دیں ترکیب دیکھیے لائے نہیں تظ فیر ضمیر انتا فائل اشما تا پھول بی لام جار عقی کاف کافیر مضافل مضاف مضافل مزاف مل کر مجرور جار مجرور مل کر متعلق زیر فیل کے تو فعل اپنی ضمیر فعل مفول بحی اور متعلق سے مل کر جملہ پھیلیا انشائیہ ہو کر معلل فاتیہ یر یرحم و فعل ہو ضمیر مفول بہی اللہ فعل مخر تو فعل اپنے فعل اور مفول بہی سے مل کر جملہ فیلیا خبریہ ہو کر ماتو فلے باہر فاطفہ یب تلی فعل اس میں ضمیر ہوا فعال کاف ضمیر مفول بہی فعل اپنے فائل اور مفول بہی سے مل کر جملہ فیلیا خبریہ ہو کر معاتوف ماتوف, ماتوف علئے اپنے معتوف سے مل کر جملہ معتوفہ ہو کر معلل جملہ معاتوفہ ہو کر معلل معلل اور معلل مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ حدیث نمبر حوہترجت حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتقشق تمر دن پمل اتنار بچو آگ سے وشقن شک شین کے کثر کے ساتھ اور شین کے فتح کے ساتھ دونوں ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہے کسی چیز کا نصف حصہ ٹکڑا مراد ہے و لو بشق کے تمر دن کا ایک ٹکڑا کیوں ہو اس کے ذریعے تم کیا کرو آگ سے بچو پمل یج جو یہ بھی نہ پائے فب کل متن تو ایک اچھی بات فبِ کل متن ایک عمدہ بات اچھی بات کے ذریعے حضرت عادف الحاط رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک آدمی آیا اور اس نے فاقہ کی شکایت کی کہ ہر وقت فاقہ رہتا ہے اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ساری خبریں بتائی آئندہ زمانے کے اعتبار سے اس میں ایک اس کا بھی تذکرہ تھا کہ اگر اس شخص کو کہا کہ اگر تیری عمر لمبی ہوگی تو تو دیکھے گا کہ کیسر و قیسرہ کے خزانے آئیں گے اور پھر فرمایا کیسے ہی کہ تو اگر تیری عمر لمبی ہوئی تو تو ایسا زمانہ بھی دیکھے گا کہ جس میں صدقہ لینے والا کوئی شخص نہیں رہے گا دنیا میں یعنی اس وقت اتوفاقے تو کا تذکرہ کر رہا ہے لیکن ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ جب دھرتی پہ کوئی صدقہ لینے والا کوئی نہیں ہوگا سارے کے سارے دینے والے ہوں گے لیکن لینے والا کوئی نہیں ہوگا اس کے علاوہ امن کے حوالے سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ساری باتیں بتائی کہ ایک مقام غیرہ سے لے کر مکہ تک ایک عورت جائے گی اور اس سے کوئی خوف وغیرہ نہیں ہوگا اور کئی سارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبریں اس موقع پر دی ہیں تو خیر اصل جو چیز ہے وہ یہ کہ ساتھ ساتھ رسول اکرم علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اصل جو مقصد اور حدیث سے متعلقہ جو تشریح ہے اس کو آپ سمجھیے گا کہ جس دن انسان کی اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات ہوگی کل قیامت والے دن تو اس دن اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے اپنے نافرمان سے کسی شخص سے کہ کیا آپ کی طرف میرے رسول اور پیغمبر آئے تھے یا نہیں تو وہ ہاں کرے گا کہ آئے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے کہ تجھے کیا تجھے جوانی نہیں دی تھی تو جو میں نے مال نہیں دیا تھا تو وہ کہے گا ہاں مال دیا تھا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے رسولی وسلم الشاد فرماتے ہیں کہ بندہ اپنی دائیں جانب دیکھے جب وہ صحیح سوالات ہو رہے ہوں گے تو یعنی جو نہ فرمان ہوگا جس نے اپنے مال میں سے اللہ کے حقوق ادا نہیں کیے ہوں گے جس نے پیغمبروں کی بات کو نہیں مانا ہوگا اللہ کے حکامات کو تسلیم نہیں کیا ہوگا اپنی دائیں طرف دیکھے گا تو بھی جہنم ہوگی بائیں طرف دیکھے گا تو بھی جہنم ہوگی اس موقع پر حضور نے فرمایا کہ یہ جب بیان کرتے کرتے اس موقع پر اس جگہ تک پہنچے حضور اس وقت حضور اکرم سرمایا کے ذریعے سے مطلب؟ نام پر اگرچہ وہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو لیکن کس لیے اللہ کی رضا کے لیے کہ وہ تمہیں جہنم کی آگ سے بچا لے لیکن اگر کسی کے پاس یہ بھی نہیں ہے جس کی اس پر بھی قدرت نہیں ہے کے ساتھ اچھی بات ہی کر لیں تو گزشتہ حضور نے, نے فرمایا تھا کہ با... لَا کہ تم صدقے میں کیا کرو جلدی کیا کرو اس لیے کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ مصیبت صدقے سے آگے بڑھ جائے مصیبت کبھی صدقے سے آگے نہیں بڑھتی ہر مصیبت ٹل جاتی ہے صدقے کے ذریعے سے تو یہاں پر کیا فرمایا فمل لم یجد تو صدقہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی بکرا ہی دیں گے صدقے کا یا آپ لاکھوں کی صورت میں خرچ کریں گے جتنا آپ کی قدرت میں ہے جس حد تک آپ کے لیے ممکن ہے لیکن اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو بھی آپ صدقہ کر سکتے ہیں اچھی بات کسی سے کر لینا خندہ پیشانی سے کسی کے ساتھ مل لینا یہ بھی آپ کا صدقہ ہے اس لئے حضور نے فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الف الف مراتن کہ اتق النار کہ تم جہنم سے بچو جہنم کی آگ سے بچو ولو بشکت مراتن ولو بشکت مراتن اگرچہ وہ خجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے سے ہو فمل لم یجد پس اگر کوئی شخص نہ پائے فبکل مطن تیبتن پس ایک اچھی بات کے ذریعے سے پس ایک اچھی بات کے ذریعے سے یعنی تم اس کے ذریعے سے کیا کرو اپنے آپ کو بچاؤ ترکیب دیکھیے اتق انعہ والن اتقوفیل واؤ ضمیر فائل اتو فیل امر ہے واؤ ضمیر فائل النار مفول بہی واؤ وصلیہ واؤ کیا ہے وصلیہ اتقو فعل واؤ ضمیر فائل النار مفول بہی لوحرف شاجار مضاف اور شک اس کو پڑھ سکتے ہو شین کے فتح کے ساتھ میں نے آپ کو بتا دیا دونوں معنی ایک ہی ہیں مضاف، مضافل مضاف مضافلے مل کر مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہوئے اپنے فعل اور مفول بھی ہی اور متعلق سے مل کر جملہ فیلیا جملہ پھیلیے انشائیہ ہو کر امر جملہ فیل انشائیہ ہو کر امر فمن لم یجت فبی کلیمت فا جوابیاجت من شرطیہ لم یجد فیل اس میں ضمیر فائل فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیلیہ خبریہ ہو کر شرط فبی کلی متن فا جزائیہ با جار کلے موصوف طیب صفت موصوف صفت مل کر مجرور ہوئے با حرف جار کے لیے جار مجرور مل کر متعلق ہوئے اتقو فیل محضوف کے جار مجرور کون سے جار مجرور سب کل متن تو جار مجرور مل کر متعلق ہوئے اتقوفیل محضوف کے تو اتقو فیل واو ضمیر فائل فیل اپنے فائد اور متعلق سے مل کر جملہ پھیلیا انشایہ ہو کر جزا جملہ پھیلیا انشایہ ہو کر جزا شرط اور جزا مل کر لمح جد شرط ہے شرط اور جزا مل کر جو جملہ پھیلیا شرتی ہو کر جواب امر جملہ پھیلیا شرط ہو کر جواب امر امر اور جواب امر مل کر جملہ پھیلیا انشایہ ٹھیک ہے جی پھر سے دیکھئے جی اتقو فیل واؤ زمیر فائل النارہ مفہول بھی واؤ وصلیہ لو حرف شرط باجار شکت یا شکت مضاف تمرت مضافلے مضاف مضافلے مل کر مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہوئی اتقو کے فیل اپنے فائل مفہول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فیلیہ انشائیہ ہو کر عمر فاجوابیہ جواب عمر کے لیے من شرط من حرف شرط لم یجد من شرطیہ اسماع شرطیہ میں سے لم یجد فیل لم جازمہ یجد فیل میں زمین فائل فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیلی خبریہ ہو کر شرط فب کلمت طیبت فاجزائیہ باجارہ کلمت مصوف طیبت صفت مصوف صفت مل کر مجرور بازار کے لئے جار مجرور مل کر مطلق ہوئے اتقو فیل محضوف کے کس کے اتقو فیل محضوف کے مطلب یہ ہے اگر کوئی نہ پائے تو پھر تم بچو کس کے ذریعے سے مل لمبی جو کھجور نہ پائے تو فخو بھی تو تم پھر آپ سے بچو کس کے ذریعے سے اچھی بات کے ذریعے سے تو زمین فائل فیل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر جملہ پھیلیا چاہیے ہو کر جزا شرط اور جزا مل کر جملہ پھیلیا شرطیا ہو کر امر. امر اور جواب امر مل کر جملہ پھیلیا نمبر 174 سٹی ف جاہ دل مشرقی ہ بھ وای و انفے کوم وہ الل سے جہاد کرو جہاد جاہد جاادو جاہ با و فاعا کرنا قتال کرنا المشرقین مشرقین سے والم اپنے مالوں کے ذریعے و انف اپنی جانوں کے ذریعے و السنتِ اور اپنی زبانوں کے ذریعے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاہد المشرقین مشرقین سے جہاد کرو بے والم اپنے مالوں کے ساتھ و انف اپنی جانوں کے ساتھ و السنتِ اور اپنی زبانوں کے ساتھ کیا مطلب ہے جان مال اور زبان کے ذریعے سے مال کے ذریعے سے جہاد مجاہدین کے ساتھ تعلق سمان جنگ آلات جنگ جتنے بھی ہیں ان کے ذریعے سے امداد کرنا مجاہدین کی اور انفسکم خود بنفس سے نفیس جنگ میں شریک ہو کر قتال کرنا یا تو شہادت کے رتبے کو پا لینا یا کم از کم غازی بن کر واپس لوٹ آنا جو دونوں کے دونوں سب سے عظیم مرتبے ہیں نمبر تین الصنات کو اپنی زبانوں کے ذریعے سے جہاد کرو زبانوں کے ذریعے سے جہاد دو چیزیں ہیں اس میں نمبر ایک یہ کہ مسلمانوں کو جہاد کا شوق دلانا مسلمانوں کو جہاد کا شوق دلانا اور جہاد کی ترغیب دینا یہ بھی کیا ہے جہاد ہے اور دوسری بات یہ کہ مشرقین کے خلاف مشرقین کے خلاف اور کفار کے خلاف بولتے رہنا اور ان کو دھمکاتے رہنا ڈراتے رہنا یہ بھی جہاد ہے تو یہ زبان کا جہاد تو جاہد المشرقین مشرقین کے ساتھ جہاد کرو پی ام والم اپنے مالوں کے ساتھ وند اور اپنے اپنی جانوں کے ساتھ وند سنتم اور اپنی زبانوں کے ساتھ ترکیب دیکھیے جاحدو فیل واضم فعل المشرقین مفول بھی بازار اموال مذاف کم زمین مظافلے مزاح مضاف مظافلے مل کر ماتوف علیہ واحر فادفا انف سے کم انف سے مذاف کم زمین مظافل مزاح مظافل مل کر ماتوف اول واحر فادف السنت مذاف کم زمین مظافل مزاحم مظافل مل کر ماتوف ثانی ماتوف علئے اپنے دونوں ماتوفوں سے مل کر مجرور ماتوف الحمد دونوں ماتوفوں سے مل کر مجرور باجار کے لیے چار مجرور مل کر متعلق ہوئے فیل فیل اپنے فائل اور مفول بگی اور متعلق سے مل کر جملہ فیلیا انشائیہ ٹھیک حدیث نمبر ایک سو پچہتر ون سیونٹی فائیو تنم خمسن قبل عغ تنم خم قبل خم شبابک کا قبل حرامک وصحتک قبل سقمک وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ وَفَرَاغَقَ قَبْلَ شُغْلِكَ وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مُوتِكَ عمر بن محمون رضی اللہ تعالیٰ عن فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اغتنم خمسا قبل خمسا پانچ نصیحتیں ہیں اس میں رابی فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا آپ علیہ السلاۃ والسلام نے اس کو نصیحت کرتے ہوئے یہ پانچ باتیں ارشاد فرمائیں نمبر ایک یک تنم کا معنی ہوتے غنیمت جان مطلب کسی چیز کو غنیمت سمجھنا کہ تم پانچ چیزوں کو غنیمت سمجھو پانچ چیزوں سے پہلے پانچ چیزوں کو غنیمت سمجھو پانچ چیزوں سے پہلے ایک خمسن قبل خم پانچ کو پانچ سے پہلے غنیمت جانو کون کون سی پانچ نصیحتیں فرمائی آپ نے سب سے پہلے فرمایا شباب کا قبل حرم شباب کہتے ہیں جوانی کو حرم کہتے ہیں بڑھاپے کو سب سے پہلی بات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہت فرمائی اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے پہلے جتنی عبادات کر سکتے ہو اپنی جوانی میں کر جا ورنہ بڑھاپے میں جا کر تمہارے آزاد اور تمہارے فواد جواب دے جائیں گے پھر تم اس طریقے سے عبادت نہیں کر پاؤ گے جس طریقے سے جوانی میں کر سکتے تھے جوانی میں روزے رکھ سکتے ہو چاہے وہ لمبے دن ہو بڑھاپے میں مشکل ہو جائے گا جوانی میں لمبی لمبی نمازیں پڑھ سکتے ہو بڑھاپے میں مشکل ہو جائیں گی جتنی عبادات کر سکتے ہو جوانی میں کر لو بڑھاپے سے پہلے پہلے کیا کر لو جوانی کو غنیمت جان نمبر دو وہ صحت کا قبل صحت مانا صحت جس میں کوئی بیماری نہ ہو انسان صحت مند ہو سکم کہتے ہیں بیماری کو جسے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا فقال اگنی سکیم میں بیمار ہوں تو سکم مانا بیماری خرابی کو بھی کہتے ہیں سکم تو صحت کا صحیح نہ ہونا صحت کا خراب صحت کی خرابی ہے تو اپنی صحت کو بیماری سے پہلے پہلے غنیمت جانو جب تک صحت مند ہو اس وقت تک جو, جو کر سکتے ہو جتنی عبادت کی طاقت ہے وہ عبادت کر لو اپنے اوقات کو عبادت میں صرف کر لو ورنہ جب بیمار پڑ جاؤ گے تو پھر اس طریقے سے عبادات تو کرنے کی دور کی بات فرائض کا پورا کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے اس لیے اپنی صحت کو غنیمت جانو بیماری سے پہلے پہلے جب بیماری آ جاتی ہے تو پھر فرائض کا پورا کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے تو اس لیے اپنی صحت کو قنیمت جانو اور اللہ کا شکر ادا کرو اور اس کی عبادات میں اپنے آپ کو لگائے رکھو نمبر تین پہ فرمایا وغنا کا قبل فقرک وغیر کا قبل فقرک غنا مانا مالداری فقر مانا محتاجی اپنی مالداری کو غنیمت جانو محتاجی سے پہلے پہلے اپنی مالداری کو غنیمت جانو محتاجی سے پہلے پہلے کہ ایسا نہ ہو جائے کہ تم مالدار بن کر ناز و نخروں میں اور تکبر میں چلے جاؤ اور تکبر کرنا شروع کر دو اور پھر کیا ہو جاؤ ایک دم سے تم محتاج بن جاؤ اس لیے مالدار بن کر تکبر نہ کرنا فخر نہ کرنا اپنے مال پر اس لیے کہ جس رب نے وہ نعمت دے رکھی ہے وہ لے بھی سکتا ہے اس لیے اس اپنی مالداری کو غنیمت جانو اور جس حد تک اللہ کی رضا کے لیے اس مال کو خرچ کر سکتے ہو کر ڈالو اس رحمان کی رضا کے خلاف اس مال کو استعمال نہ کرو ناجائز ذرائع میں اس کو استعمال نہ کرو تو غناء کا قبل فقرت نمبر چار پہ فرمایا وہ فراغ آگا قبل شغلیک اپنی فرصت کو غنیمت جانو اپنی فراغت کو غنیمت جانو کس سے مصروفیت سے پہلے پہلے قبل شغلک اپنی مصروفیت سے پہلے پہلے جب آپ مصروف ہو جائیں گے آپ کی مصروفیات بڑھ جائیں گی تو پھر آپ اس طریقے سے اللہ کی عبادات نہیں کر ہو گے اللہ کو اس طریقے سے راضی نہیں کر ہو گے اللہ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس طریقے سے سجدہ ریز نہیں ہو پاؤ گے جس طریقے سے آپ فرصت کے لمحات میں ہو سکتے ہو تو اس لیے اپنی فرصت کے اوقات کو بھی غنیمت جانو جب کبھی بھی فرصت ملتی ہے تو رب کے سامنے سر بسود ہو جاؤ اس کے سامنے سجدے میں گر جاؤ اسی کی عبادات میں لگے رہو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم مصروف ہو جاؤ اور پھر تمہیں وقت ہی نہ ملے سوائے یہ کہ فرائض کو پورا کرنے کا تو اس لیے اپنی فرصت کو بھی غنیمت جانو مصروف ہونے سے پہلے پہلے اور آخری نمبر پر فرمایا نمبر پانچ پہ حیات کا قبلہ موتک اپنی زندگی کو غنیمت جانو موت سے پہلے پہلے جاؤ آج قبر والوں سے پوچھو کہ احمد کی کتنی وقت ہے جاؤ ذرا قبرستانوں میں صدا لگا کر دیکھو ان سے ایک ایک پل کی قیمت پوچھ لو وہ کیا کرتے ہیں خر تنی الا اجر ان قریب کا و من منسوال وہ کہتے ہیں کاش کہ پل بھر کے لیے بھی موت تھوڑی سی مؤخر ہو جاتی میں کچھ نہ کچھ نیک عمل کر لیتا اس لیے اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنی جانو موت دنیا کی وہ واحد حقیقت ہے کہ آج تک اس کا کوئی منکر نہیں رہا ہے والله اس دھرتی پہ ہر چیز میں اختلاف پایا گیا ہے ہر چیز کا انکار کیا ہے دھرتی والوں نے اور یہاں کے بسنے والے انسانوں نے اولیا کا انکار کیا امبیا کا جو مقدس سستیاں تھی ان کا بھی انکار کیا گیا ارے یہ بھی دور کی بات ہے اس سے اوپر رب کائنات کا بھی انکار کیا گیا کہ یہ دنیا کا نظام خود بہت چل رہا ہے کوئی رب کوئی خدا نہیں ہے اس کے بھی منک دھرتی پہ پائے گئے ہیں لیکن ایک حقیقت دنیا میں واحد ایسی رہی ہے کہ جو تمام کے درمیان مشترک رہی ہے وہ ہے موت آج تک موت کا کسی نے انکار نہیں کیا نہ کہ کی مسلمان نے نہ کسی کافر نے نہ کسی داریا نے کسی نے بھی نہیں سب مانتے ہیں کہ جس جو پیدا ہوا ہے اس کو بالآخر مرنا ہے لیکن کامیاب کون ہے وہ ہے جو جس نے اس اپنی زندگی میں اس آخرت کے لیے مرنے کے بعد کے لیے کچھ کما لیا اپنی آخرت سنوار دی وہ کامیاب انسان ہے ورنہ بقیہ سارے کے سارے ناکام یہ دنیا ایک دار العامل ہے جو یہاں جس نے کچھ حاصل کر لیا کل کو اس کا بدلہ اس نے پانا ہے آپ امتحان دیتے ہیں اس سے پہلے جس نے امتحان کی تیاری کی ہوتی ہے جس نے اسباب کو پڑھا ہوتا ہے جس نے اپنے آرام اور سکون اور چین کو چھوڑا ہوتا ہے محنت اور لگن سے کتابوں کو پڑھا ہوتا ہے بڑی آسانی سے امتحان دے کر کامیاب ہو جاتا ہے لیکن جو اپنے راہ آرام میں بالکل خلل واقع نہیں ہونے دیتا جب چاہا پڑھ لیا جب چاہا رہنے دیا تو وہ پھر امتحان میں کبھی اس طریقے سے کامیاب نہیں ہو سکتا جس طریقے سے جو پڑھ کر کامیاب ہوتا ہے تو یہی ہے دنیا کا اور آخرت کا معاملہ یہ دنیا اللہ نے دار العمل بنا کر چھوڑا ہے کہ یہ دنیا دار العمل ہے جو یہاں عمل کرے گا کل کو اس کی جزا پائے گا اگر دنیا میں عمل نہیں رہا تو یہ پھر کل کو ناکامی ہوگی اور خسارا ہوگا تو اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاع فرما حیات کا تو اپنی زندگی کو غنیمت جانو موت سے پہلے پہلے جب موت آ جائے گی تو پھر وقت نہیں ملے گا پھر مہلت نہیں ملے گی جس نے کچھ پا لیا تو پا لیا جس نے نہیں پایا تو نہیں پایا الکئی سمندہ نفسو وہاں میں لما باد الم والعاجز من اطاع نفسه هواها وتمنى الغرابا كل من توہی ہے من دان نفسه عامل لما بعد الموت جب میں نفس کو جانچتا رہے اور موت کے بعد کے لیے اعمال کرے وہ کامیاب انسان ہے۔ دیکھیے اغتنم خمسا قبل خمس غنیمت جانیے پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے شباب کا قبل حرامک اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے و کا قبل سقمک، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے وغیرہ کا قبل فخر اور اپنی مالداری کو محتاجی سے پہلے و فراغ کا قبل شغلک اور اپنی فرصت کو مصروفیت سے پہلے و حیات کا قبل موتک، اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانیے یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ترکیب دیکھیے حدیث اگر سے لمبی ہے ترکیب بہت آسان ہے آپ کو شاید گزشتہ مختصر مختصر احادیث سے بھی ترکیب اس کی آسان لگے گی ان شاء اللہ حضیز ار خمسن خم سن انتظمیر سن تن فعل انتر فعل, فعل امر ہے انتظمیر ضمیر فعل خم سن مبدل منو آپ نے علم النحب کے اندر طبابے پڑھ لیے ہوں گے طوابے کی اقسام میں سے صفت بدل آتفار جو جواب پڑھتے ہیں ان میں سے ایک ہے بدل بدل کے لیے ہوتا ہے ایک مبل میں نہ ہو بدل کہتے ہیں البدل و تاب سب سے بنسبت دونوں متبو رہی کہ بدل وہ تابع ہے کہ جو چیز اس کے مطبوع کی طرف جو چیز اس کے مطبوع کی طرف جس چیز کی نسبت ہو رہی ہے وہی نسبت اس تابع کی طرف بھی ہو لیکن یاد رکھیے گا بدل میں جو مقصود ہوتا ہے وہ بدل ہی ہوا کرتا ہے وہ مبدل من ہو نہیں ہوا کرتا تابے مقصود ہوتا ہے مدبو مقصود کبھی بھی نہیں ہوتا تو یہاں پر خم سن من ہو ہے خمسن مبدل من ہو ہے جس سے ہمارا کوئی غرض نہیں ہے یعنی یہ مطلوب نہیں ہے کہ تم پانچ چیزوں کو غنی جانو بلکہ مطلوبہ چیز کیا ہے وہ پانچ چیزیں ہیں وہ آگے آ رہی ہیں تو خمسن مبدل مین ہو قبل خمس ان کو اپ رہنے دیجئے اگے چلیے شباب کا شباب مضاف کاف ضمیر مضافلہ مضاف مضافلہ ملکر کر معطوف علیہ اگے چلیے پاور فی عاطفہ صحت کا صحتہ مضاف کاف ضمیر مضافلہ مضاف مضافلہ مل کر معطوف اول پاور فی عاطفہ غنا کا غنا کا مضاف کا غنا کاف ضمیر مضافلہ مضاف مضافلہ مضاف مل کر معطوف ثانی واہرف آتفہ فراغ و کا فراغ مضاف کافیر مضافل مزاح مضافل مضاف مل کر ماتوف سالس و حیات کا واحر فاطفہ حیات مذاف کافیر مضافل مذاح مضافل مضاف مل کر ماتوف رابع تو معطوف علے اپنے چاروں ماتوفوں سے مل کر بدل کس کے لیے خمسن کے لیے تو خمسن مبدل میں ہو اپنے بدل سے مل کر مفول بھی اغتنم فعل کے ٹھیک قبل اب آپ نے قبل خمسن یا مضاف مضافلے معتوف ال ہے اس کے بعد جتنے بھی قبلہ کے بعد قبلہ کے بعد جو کچھ بھی آ رہے ہیں وہ سارے کے سارے اس کے معطوفات ہیں قبل خمسن ابتدا کیجیے قبل مذاق خمسن مزافلے مضاف مزافلے مل کر مبتل مینہ ثانی مبدل مینہ ثانی قبل حرامک قبل مذاف حرم مضافلے حرام مذاف قابل میں مزافلے مضاف مضافل مل کر پھر مزافلے ہوئے قبلہ کے لیے ٹھیک ہے تو مزاح مضافل مل کر ماتوف لے پھر قبل سکمک اسی طریقے سے ماتوف اول قبل مضاف مذاقل لاخری ماتوف ثانی قبل شغل ماتوف سالس قبل موتق معتوف رابع تو محتوف علیہ اپنے چاروں ماتوفوں سے مل کر کیا بنا بدل مبدلم کے لیے مبدل ہو اپنے بدل سے مل کر مفعول فی قبل خم سن قبل چون کے ظروف میں سے ہے اس لیے مفول فی فعل کے لیے فیل اپنے فائل اور مفول بھی اور مفول فی سے مل کر جملہ فیلیا انشائیہ تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ خمسن بھی مبتل منہو ہے اول اور قبل خمسن بھی مبتل منہو ہے لیکن یہ ثانی خمسن کے لیے جو بدل آ رہے ہیں وہ شبابہ کا اچھا سحتا کا رینا کا فراغ کا حیاتا کا ٹھیک اور جو مبل مینح ثانی ہے قبل خمسن اس کے جو بدل آ رہے ہیں وہ قبلا حرامک قبل سخمک قبل فخرت قبل شغلک اور قبل مؤ ٹھیک ہے جی تو خمسن اپنے بدل سے مل کر مفعول بھی بنے گا اور قبل خمسن اپنے بدل سے مل کر مفول فی بنے گا فعل اپنے فائل مفعول بھی اور مفول فی سے مل کر جملہ فیلیا انشائیہ دیکھیے گا ان اللہ والیز بہت اچھے طریقے سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گی نہ آئے تو انشاء اللہ علیہ دوبارہ دیکھ لیں گے اللہ تعالی ہم سب کے حامی و عناصر ہوں سب کو خیر و عافیت سے رکھیں سب کو حفظ و امان میں رکھیں